مطلب ہے اسلام کے بارے کو جبت <سئوس> <آزارت ساديات> وہ دی تو مرتبہ پوری دنیا دیا کلمی پڑھنے کا حکومت ساری مرتا حکومت مرتبین ہے امسان دے حمایتی سارے مرتبین ہیں اللہ تبارک بات اللہ دی کرکو جو کر زلہ تو نہ لما کر دروہ ہاں سب پاتھانے علامہ صاحب فرما رہے تھی کہ سنگی ویساہب مجھے دیارے ہیں سب پاتھانے ہیں وہ یعنی وہ پانی میں لاگ ہے کڈے میں لاگ ہے پٹنے پر کالے ہے علاوہ پر ہے یہ نے انسانی تاویذ کی ذمہ داری کا تعین تھا تمام سن نہیں ہے وہ جاتا نہیں تو فاضو مکھانے گڑنے کا ہے لیکن باوجود جو ہے ان کے بچے نے کہ مگر زیادہ زیادہ ہے کی وجہ ہے اس سے دیر رکھنا بے ہمیشہ تلا کو تھا زیادہ نہیں اقلیت کے سبار نال پرگائش تے لحاظ نال زیادہ نہیں اقلیتوں کی زیادہ ہے پڑھے پڑھنا چان کے متفق کلیباد قرآن دینا شکر گزار بہت شکر گزار لوگ جو ہے وہ کم سمجھ آئی کہ نہیں چاہ رہا ہے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 وہ ہے اپنی حکومت اپنی حکمرانی پیڑیاں کیوں اس واسطے کی پتا ہے کہ حکومت ایک ایسی چیز ہے جس کے بچوں رکاوٹ نبھ سکے لہذا میرے تمام کفر اشاع مال دولت یعنی جزو اعظم اس مقصد آتے حکومت چاہیے کیونکہ حکومت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 بادشاہ کرنے نا. بادشاہ نہیں. دی دی یا طاقت والا تا خود بادشاہ دا.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 خود کر رہے آپ نے بند کرا دین گی چینل بند ہو جانا बंदे वास पलटगा दंदा दे, दे, दे, ना। दे, ना। दे अगर दंद कोर अगर दंद को مداری مداری مارا ہاں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 برائی نے یہ سارے شاخا نے جنیا نیا اسلام دے درخت دیا شاخلام اسلام دے درخت نو برائی نہیں لگی درخت نیکی نہیں لگی سمجھ نہیں لگی تا کر کے بزرگ لوگ اسمانہ پرماندن آسمان فساد کی خطر نہیں ہوئی اس واسطے کہ آسمان فرشتے رہتے ایک بھی کافر نہیں تا کر جو کے فساد ممکن ہی نہیں سمجھ رات میں ہو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 کافر تو ہے تو سے جائے گا تو وہ مسلمان سمجھے گا تو خود کافر ہو کا فروئیں دلیا وہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے جو مرکز ہو جائے اس پر تین دن اسلام کو پیش ہوئے اسلام قبول کر لے ہو تو تیسرے دن نہیں کرتا قتل کر دیا قتل کر دے اصل فائدہ اس کو کافر قرار دینے اقلیت قرار وہ جمہوری, تیرا کے جمہوری ہونا ہے تیرا ملک جمہوری برابر حق نیٹے مرضی پہ کوئی ڈک نہیں سکتا منشوری مساج مساجد آرام ہے سور دور اسلام کے قاطل اسلام سوال سپ کے ذریعے بولو کی ہے بنا پوری دنیا جیڑا ہر گھر فساد بے فی میا بہن جی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 دی کہ دنیا میں زمین میں, میں فساد کے لیے بھاگے پھرتے ہیں ہما ہم وقت لیکن فساد پھیلانا تو پتہ سی حکومتیں اسلام دیا رہی تو میں فساد کے میں کامیاب ہوا نا دیکھو جان سمجھو پھر ایک ہونے کی مثال بام سازی کتنا بم فٹان بھی دسیو ہر بد اچھی دا بدھ مطلب <تصفح> لوگ دن بن پھیل رہے نے کی وجہ ہے بات ہی میں میں کہہ سچی نے کہا وہ ابھی دن کا دن پھیل رہن ہے جب بہت ہوتا ہے اسلام نے کہتے ہیں توڑ ہو بھی ایکٹر میں بات رہا بس میں کہ جارے بس ہوئی کہ کی وجہ اسلام اگڑ رہا ہے کہ پھیل رہن ہے اسلام گھت رہا ہے اے بات رہا ہے تو بہن میں چودو آلے نے دنیا پشاندی دیتے چودو دی دی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 اسلام دین پتا جی حکومت خلاف بولن کی اجازت دینا میرا سارا بند پوسڑا چک دینگ میری حکومت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 حضر صاحب نگرانہ جہا آپارے آلی شانے خلاف بول سکے بننے بولو نا جی چو بولنا نہیں سی قرآن دے خلاف اسلام خدا را دولت نہ بنے فتنے لگی بول ایک نو. کرے کے جال چلن بولن بھی بولنے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 جب اگریز کا شیطان بردار میں فرما برداری صرف ہے کہ نہیں ہاں میں کیا لان پیا جب حکومت نو تسلیم کی فرما برداری کر رہا ہے تو غیرے اس کی کافر دی کرنے اور سچی دس جدو ہر شرکت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 جگریز ہی سوچ نے دیکھو کی برطانیا میں کل پڑنے والا رہے مانگتا حکومت کسے تھانت ہو. اور پوری دنیا دی حکومت حکومت والا گئے اس کی برطانیہ میں شدی ضرورت ہے جی مرضی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 وہ پہلے لکھنا ہے کہ ماشاءاللہ راکھوں کافروں کو مسلمان کر جائے اید خدو لانفیا والانفیا کڑے کافر مسلمان کی سرے آپ کافروں میں جل لو کر مسلمان کی سرے ہی جو پیشے فنا مراضا ملائے دھی جو جنہوں مسلمان کاروی بیٹھانے سے وہ آپڑے مرگا کرتے ہیں آپ نے کافر جائے سے سب مسلمان ہو جائے کافر تو بڑا کافر جائے سے مسلمان ہو جائے جو رہویں نہ رکر دے حکمر کو ماننے والا ایمان کی دو بندے سمجھ رہے سرسواری کی تاریخ دیکھیے ہلا میں دالی منازیہ منصوبہ تو جیت کو سبام سدام سب کچھ منہیا ٹبر می میں خود گنادار فوٹو ویچیا सड़िया के नहीं क्यों सड़िया चोर नहीं चोफे नहीं सारे ओखे लंदन में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 حکومت ہےڑی یاد رکھنے والا کافر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 اسلام اسلام دی دی خدمت خدمت ہے کہ حکومت اور یار کس میں بولنا تم نے چھو بھائی چلے کیوں کہ بولے کون بولے ہوں یہ نہ دلدے نہیں پائے کہ آپ کو باقی دچوک کی انہیں تسی بول دیں گا لین کرنی ہے ایک ہواں دیں سارے چوک سارے کیسے چوکنے سیدنا بیان صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت ہوئے دونے دولانا لیکن کوئی ناوکو فرد اخلاف اور امت رجی دلتے آبی ہے ہے ہی ہی ہے ہے ہی موزتے ہیں آپ کو ایک سیڑا مانونہ کتا آر رہے ہیں جیڑا جا گئے ہیں جیڑا گئے ہیں جیڑا گئے کرو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 حضرت صاحب صمیرے لشکر طبلالے تو دو دوجہ دیجئے جتنے جاندے سنم مسئید ہے نکیالے تو چندہ لہن آسکے گئے ہم دو کمیٹی شتر جاتے گئے میں نکلو ہے جہاں ایک مولگی آزو مرگا تو سیدہ ہی پتا دیجئے ملتان دا نگران ہے سی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 کوڑے کا دا لگا ہوئے میں دسا تو سی اکیبت کی تھی ہر کسی ان خلاف بولنا یہ آخنا فراڈی نے چکر باد نے دغا باد نے, نے, نے فلان نے فوٹو نے اے جناب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 ماری دا دا دا دا لی <its> <them>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 نہیں <سؤال> قرآن کپڑے پائے ہر رنگا کرنا ہو ہو رنے چلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیسے مسیح گالہ میں جو آپ دعا دن دے ساں میں نے انہوں گالہ کرنی ہے انہوں گالہ کرنی ہے انہوں گالہ دن دے سالے تھے کہ آپ نے کھائے رہے وہ کو پناہ کیا جاتا ہے دانیال دانیال کیا کہتے ہیں وہ نہیں جی نہیں کہ پھر ہر گالہ میں دن دیوار میں جلائے وہ دعا دن دن دا حضور سبکار ہو رہی تو کچھ کر دے ساں کہ یہ پہتا ہے کہ ہوگا بھی کچھ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 بنے لے ہاتھ رکھے اور سو کاخر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھول وہ میرا ہے تو بے تعداد بھی لڑتا ہے سپال اکبار کدم مر مرے تو مرے کیوں مسلمان کہ عرب دے اندر بلا امن رکھی ہوندا ہے اگر حکم نہ ہوندا تے جہاز تو اصل جوں پتہ ہے کہ مارن والا وہی سمجھ نہیں لگی ہو ہاں دیا تن گن بدل کافروں قتل کر دیں تن با اسلام لا ماجی کریا ماجی کریا پر میری بال کر دو پیچھے گدے میں پانی ان داوا کہ 43 کو قتل کر دو سمے تم اندر بکھین قتل کے ساتھ شرح کا پہلے حکم سنیا فرمایا قتل کر دو مرتا کو وہ حکم حاکم نو کہ عوام نو پتا ہی پہلے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 مدرس دیتا فاردے ہو پورا کرے نہیں کرتا دے تہاری آئے کہ احمد لو آپ دعوی اگر آگا دے دھانو کی لگے آسا خدا نہ دھون دے کام دے سے فاردے دے پورے تہاری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 چشتی گل من سیوا باقی دنیا کا کوئی مخالف یہ دس دی حکومت کفر دی حکومت حکومت کا جاسل تھم جی کائم سکول جی پہ دسیا کوفر تو ہے بہت خیال ہو ہے لیکن اس کے مخالف صرف یہی ہے باقی نہیں تو ہوں وہ دس تو جان کے برائی دیکھ رہے پہلے کہہ رہے مخالف بھی کوئی نہیں جس سے تو جان رہے مخالف ہو تو موافق ہوگا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 دوسرے جاؤ گے کیوں کروں کہ جناب دعوت دینے دینے یا کھڑا ہے ہے بات ہوئی پھر پھر دے جگ فرا باقی سارا لانت پی گئی ہے یار دعوت اسلامی مجبور ہے بند ہو جیان ہو جی مجبور سکتے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 فکیل والی تاثیل میرا کیس ادھر تو دا رکھی دے سر دے دا ختم کروت تکریف سنا جماعت نہیں ہاتھ بنا لی میٹھی ہے ہوتی میٹھی ہے ہے کرندہ مطلب ایک جان کو رکھنا نہ پولیس راٹ جاونا کسی کر کر پہلا منڈی اوئے او گل سن گل سن اینا اینا منڈی کیتی اینا اے لوتا دے کر گل سن اے اینا ون کیتی میں نماز <laughs> نبی اکرم صلی اللہ وسلم نے کہ نہیں جب دعوت ہوتا ہے چلو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 لیکن بعد میں دی دی دی یا تو گا یعنی گستاخی خدا کی لانت ہوئے چپ کر کے چپ کڈو لے تو پر تہماز نہ پڑدا او کافر اعظم تیرے نال دا گستاخ اے رسول کوئی کتا کافرہ الیاس کنجر دے راستے تو ارے چلے ان تے میرا دلاندا گستاخ اے تیرے خول اللہ دی گستاخ پوچھنے والے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 جو لال آدر جانا سمجھ آئی یونیورسٹی جانا دا دعا بجلو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 حکومت من رہے مگر آنے سولہ موڑ خون اگر قائل نہ ہے اگر ریاض قادری صاحب نبوت کا دعوی کرن تے اساں او وی مان لانگے تسی ایک بندے نے بندہ کا کہہ چکا جی جے نہ کام نہ نبی نے کیتو اے والله نکی ہے اے شعلہ نے بھی یہی کہا کی دعوے کا شکیتا سب کا ہے بچے کوئی چیز کچھ مرتی گیا ہاں جی بندہ کچھ ہے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 دلیدہ کا تاریخ دے بھیا مغل سلطنت دے مغلیا سلطنت عثمانیہ نو ہن مغل 14 دے نال دا اس کافر کونه یہودی مجودی سب کو یہ نہیں کافر یہ دا بتا کوفر کی میں او دا کچھ ہے باقی گستاخی ہے پر تو کوئی کو جما تھا